سنفرغ لكم اے جنوں اور انسانوں ہمن قریب تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں واحدین مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جنوئنس کے لیے زبردست دھمکی ہے اور قاسمی نے شہاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ عیسایت کریمہ میں صرف وعید ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ثواب کا وعدہ بھی ہے اس لیے کہ صنف رغ لکم کا معنی یہ ہے کہ ایجنوئنز قیامت کے دن ہم تمہارا حساب لیں گے اور تم میں جو اچھے ہوں گے انہیں ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے اور جو برے ہوں گے انہیں سزا دیں گے اور جیسا کہ آیت 26 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ اپنے عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ظالموں کو سزا دے گا اور نیکوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازے گا اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے جنو جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ